آج فریاد ہے خالق کائنات جلا ولادی بار گاہے بے کس اندر بندہ نہ چیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان د فتنیا تو دائمی پناہ تا فرماوے عزیزان گرامی اج موضوع اپنی نوعیت کا منفرد موضوع اللہ الہامی اللہ کل رکشے جانا ہاں. اللہ تعالی کی طرف ہو. اے موضوع نچایا تو اس نو میں اس جمع المبارک مبارک واسطے موزوں سمجھے اس موضوع دا نام ہے گنا کی دنیاوی سزا بڑا گہرا موضوع ہے اس کی تو ستافت کا اندازہ لگاؤ کہ سنن تو بعد پتہ لگے گا کہ ایسی کندھی چ پے افسوس آتا ہے جدن دا سڈے تینی طبق کا بھی کبلا کعبہ دنیا سائنس اور سائنس دان بن گئے دن بن ادھیرے چڑ گئے دن ب دن ایسا گئے لیکن صرف گل ای کہ سانو احساس ختم ہو ساری شعور مت ماری گئی ہے جن پنجابی پجابی چاہتے نا مت وج جائے بندے دا. مت وجے بندے کا کی اس موضوع نو سمجھو گے تو پھر تو انو اندازہ تندہ گا کہ ایسا اپنا کس قدر نقصان کر بیٹھے عذاب اور سزا اللہ تعالی دی نافرمانی دی سزا ضرور آئی عام دنیا دنیادار کی ماتحت نہ فرمانی کرے تو سزا ضرور دے خالق کے لے فرما یا خو عن کثیر میں بہتے سارے معاف کر دینا جی پورے تے پھڑے پھر تے دنیا رہنی نہ دینا جنہیں کچھ ذات دی قدرت اور عظمت ان دونوں پیش نظر رکھا جاوے ہر گناہ ت گرفت ہوئے تو پھر چاہتے دنیا سمیٹ کے رکھ دن کثیر میں بہت سارے معاف کر دینا لیکن جہیا ہن دن او دنیا دے اندر بھی ہوں ان آخرت بھی ہو گیا آخرت عذاب تے او تے رب سونا او دنیا دی ہر سزا نالوں لکھان اے سزا جے سو سال بندہ پہچا سکتا ہے نا وہ چٹ بھی نہیں پہچا سک فرق ہے ان آزاد سزاوا میں تامنے دنیا بھی آزاد دساگا اللہ دی نافرمانی اور گناواں دے دیا چنیا سزاوا نے تصا ایسا بد وقت ہو بیٹھے ایسا سمجھنے بھائی عذاب اللہ کا کی ہے باندر بن جائیے خزیر بن جائیے زمین بڑھ جائیے چھتاں ڈگ پہ ساری دنیا سیلاب طوفان اچ کروڑ کے مر جائے آدھی طوفان چڑھ جان آگ سڑ جان ساڈی نگر چزاب بھی ہوئی ہے بس جہد دنیا ختم ہو جائے لیکن میں دساگا کہ اللہ تبارک و تعالی دی نا فرمانی دنیا اندر کنیا سزا آ جا سانو احساس نہیں پیا ہوتا خلاصہ کا اور دس دینا دنیا دے اندر اللہ دی نافرمانی تے عذاب اور سزاوا سات قسم دیاں نے آنے قسم دیاں سات قسم دیاں اور ہر قسم دی میں تے سامنے شرا کر کے دسا خال کے دی نافرمانی دی پہلی سزا جی رب دی طرفوں بندے تے آ اوس بندے دا اقل اور دل اندھا ہو ہے نفع نقصان دشمن سجن خیر شر فرق نہیں سمجھ سکتا ہوں یہ سب تو پہلا عذاب جے رب دا جس سے اے اتر پوے سارے عذاب سمجھا جو دے گل پہ جان جے دے تے اللہ مہربان ہوگا نا اس اقل اور زمیر نب زندہ رکھتا ہے بڑی گہری گل جی قسم سمجھ گئے تے بیڑا پار ہو جائے کیونکہ موضوع الہامی ہے اللہ تعالی دی طرف دل دماغ چاستے مین لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے ایس جمعت المبارک واسطے اس موضوع نو پسند فرمایا ہاں جیڑی وچ خطا ہو جائے گی وہ میری طرفوں ہو جائے گی کیونکہ میں نفس تو آزاد نہیں خالق کے کائنات نافرمانی نال پہلی سزا آئی عقل اور دل کی ہو جاندے نے پچھا نہ سجن دی تمیز نہ خیر کا پتا نہ شردا نی نئی سمجھد برائی, سمجھ ہے برائی نو نیکی سمجھتا ہے دشمن سجن سجن دشمن جس بندے دا ضمیر اندھا ہو جائے خدا دی قسم کر کے آنا سارے آزاب عذاب, عذاب جی رب قرآن فرما اللہ واہشری خود فرمایا اللہ, تعمل تعمل قلوب اللہ دا ہے اکھان نہیں ہوں دل جہے سینے پہنے اندھے نے اندھی یہ اور اندھا دل وجہ کیے اندھا کیوں ہو جاتا ہے سمجھا جائے اسان مٹی دے بنے ہوں مخلوق ہاں کچھ نہیں سجود ہیں سڈے وجود دا تقاض ہے کہ سڈے کول علم نہیں جہالت ہے کیونکہ مٹی کوئی ہو سکتا پانی کو ہو سکتا ساری ذات دا تقاضا ہے کہ اسا ہو ہو جہل ہوئی علم دا ہے جدو اللہ سونے دینا رابطہ دابتا ہے کیونکہ علم سارا رب کو جہالت ساری مخلوق کو جا رابطہ جنہ ایک رب سونے جڑے گا نا اُنہ ایک اس بندے کو شعور آنا شروع ہو جائے گا میں مثال دن ٹی, ٹی وی ریڈیو تو نشریات نہ سمجھا جی میں ٹی وی جاری کی بیٹھا مثال دے دن ٹی وی یا ریڈیو وہ صحیح گا ہوا پورے تمام صحیح ہو پچھو نشریات آنگیا جی تھوڑی جی خرابی ہو گئی پچھوں پاویں سارا کچھ پہ آدھا لیکن تہن نہ کچھ سڑی چنا نہ کچھ دسنا خالک کائنات دی طرف علم حقیقت شناسی شعور دے نشریات جنیاں بھی آدی نے فیض جنو فیل آخری بار گاہ ربو لال امید تو جڑا ہے نبی پاگ وسیلے آگوں جدو خدا دی ہوئی سمجھ تیرے دل دماغ دا پوروا خراب ہو گیا ہوں کٹیا گیا رابطہ ہوں ان فطرت نظام کے تحت اپنے آپ سے جو کچھ کھچا مارنیاں مارنیاں نے لیکن جہاں حقیقت دل رب کی طرف آنا سی وہ نہیں آ سکتا اس لیے دل اور زمیر ہو گیا اندھا جب تو دل زمی ادھا ہو گیا ہوتا ہے ڈنگر وانگو نہ نو پتہ ہے میرا دشمن کاؤنے سجل کاؤنے. بندے نو ہے. خیر شرط نہ غیرت بےغیر کا پتا رہتا ہے نہ جی نو, غیرت دا. غیرت نو دا. Yani اچھائی کا راہ دسے دا دشمن سمجھتا ہے جہاں برائی کا راہ دسے انہیں دوست سمجھا پہنتا جس بندے کا زمین اور اقل ادا ہو جائے لو ختم ہو جاوے رب سونے کی نہ فرمانی دی نا لے خدا دا کہہ رضا کے نام سمجھ لا کہ سب تو پہلا پہ گیا ہے اس اور نہ فرمانی اللہ سونے دیا جنیا کیتی تھلیاں وہ پہلی سلا سڈے تے اتر گئی رب دی کیا سارے دل زمین کا فر دشمن نے انہوں دوست سمجھنے دیے دی دی دوست نے انہوں دشمن سمجھنے خیر شرفا دی سرکار دا دین ہدایت درستہ دوہ جہانہ دے اندر انسان دی بھلائی دی ضمانت ہے اس ضمانت نڈ کے جب جہا دین والے آوے آنے آنے آئے انہوں آنیا تباہ برباد ہو گیا ہے. اے تلسلے تر گیا ہے جہا جنہ کافران کی پیروی کرے انہیں کون سمجھا جانا رکل والا یہ شعور وال ہے یہ بڑا ترقی پا گیا ہے میرے کملی والے سرکار نے ایک صحابی نو فرمایا اے میرے صحابی اللہ تینو بے وقوف دی حکومت تو بچاو میرے آقا نے دعا دیتی ایک صحابی نو اللہ تینو بے دی حکومت تو بچاو صحابی کی تیار رسول اللہ بے وقوفا کی حکومت کی فرمایا لا یا تدونا بے حد جی وہ ہاکم بے وقوف ہوں جہم میرا طریقہ چڈ جا کیوں؟ حکومت جی مقصود ہو شوہرت تے عزت تے شوہرت عزت بھی اسے خیر والی جہاں نوی باغ دوسرے نو شورت تے مل جاتی ہے مگر لانتا والی شہرت یزید کو گھٹ مشہور ہویا ہے گل میری سمجھا نہیں بچہ نچا بچا ہے مگر ایماندار دسے شہرت واسطے لاہن کہ رحمت حضرت فاروق کے آلم ن بھی بچہ بچا بچا جاند لیکن اس شہرت فرق ضرور ہے ایک شہرت سرا پا لانت ایک شہرت سرا پا رحمت شہرت ذکر پچھے رہ جانا یہ بڑی اچھی گل ہے لیکن چنگا ذکر لانتی ذکر نہیں مگر جیب سات بندے بین گالیں کرتے رہ اسے بندہ گمنا بھی چنگا ہے نا اللہ دے ہوت نو جہری میرے آقا نے فرمایا نکاح شادی اولاد ہوئے گی بعد نام تو زندہ رہے گا نام تو زندہ رہے گا حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دعا منگوا اللہ کی بار گاہ چرما نے دکھ آخرین ابراہیم خلیل اللہ یا مولا پچھلے آن والوں دے اندر میرا سچا ذکر رکھ دے دیکھ لے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر خیر کیا مت تک باقی رہنا مگر نبی چاہتا ہے مگر لانٹانہ ہاں جیتے چار بندے بیٹھ گے اندر پیٹا ہی پاؤں رہن گے سب کے جاوا جنہیں نبی پاک دا طریقہ اختیار کیا ان شہرت لی مل گئی ذکر خیر بھی مل جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے وقفا دی حکومت بے وقوف حکمران یعنی وہ جڑے میرا تریقا چڈ کے کڈ لین یا طریقے تے پین سمجھ پمج لین چول اچھا تے بے وقوف نے انہوں نے حکومت تو اللہ کی پناہ منگیا نے ہر گل سمجھنا حضور سرکار نے کی فرمایا کہ میرے طریقے تو ہٹ جان والے حکمران کون نے اچھی بولو کون نے بے وقوف معلوم ہوا ہزور سرکار تریقے تو ہٹنا بے وقوف ہی جہالت اکلو پیدل ہونے والی گل نے جہاں بندہ جن نوی پاگ کے تریقے کے نڑے ہوا انہیں ہی سارا ہوا اقل تمر ااقی ہوا چلنڈا اقبال فرماؤں باقی نہ رہی تیری وائی نظمیری باقی نہ رہی تیری وائی نظمیری اقبال فرمان مسلمان تیرا زمیر ہوں زندہ تینو دشمن سجن کی پہچان ہوں سی تین اچھائی برائی کا بھی پتا ہوں دا سی تو نیک بد درمیان بھی فرق کرتا ہوں سر غیرت بے گیرتی سمجھتا ہوں ہے عزت بے بےزتی بھی جانتا ہوں ہے تین خیر شر دا پتا ضرور ہے سی اچھائی برائی دا فرق رکھنا ہوں سر مگر تینوں تین طبقے نے ایسا بے زمین تناہ بڑا ہے کہ تینوں ہر ان چیزوں دی تمیز ختم ہو گئی ہے کس طرح وہ طبقے کیڑے تن نے ایک بادشاہ دا طبقہ ایک ملوکہ گڑبڑ پیرا طبقہ تین طبقے آتا رل کے کوشش کی ہزور دین تو ہٹا پٹھے راہ پایا جیویں دین دینے تو ہٹ دا گیا تیری اقل مک گئی ہے دل مردہ ہوں گیا ہوں عزت فروشی نو کاروبار بنا بیٹھا ہے دھی بھی کمائی خان نو ترقی سمجھی بیٹھے بٹھے دے دروازے نو چھ انگریز دے بوہے سے بیٹھا نو اپنے واسطے عزت تے جناب شان و شوکت کا سبب سمجھی بٹھا تین پتہ نہیں تیرہ سو سال چند تاریخ پت کے بیخ ہر نبی یہ آخدارا ہے ج عزت لینی ہے مستفاع کے دروازے لے میری گل سمجھی قسم خدا دی اس موضوع دی گہرائی ایک پہنچو گے گا سانو اپنا شیشہ ہو جانا گل سارا تکریر کا مقصد یہ ہوتا ہے اپنا شیشہ ہو جائے اللہ میں اقبال فرما نے آ کے میں ایک وائز دی تقریر سنی مقرر دی جی وہ لوگ آخر جہانمی بن گئے جہان بن گئے جہنمی بن گئے ہو میرا جانم لال تعلق نہیں تو اقبال کہ میں دے اندھے ایک کافر نے چنگی گل کی اکے کی کافر کو مراد عشق دا کافر جنو دنیا کافر سمجھتی عشق چان کے وہ کافر عشق والا جائے آتے ان کی انہیں آخر مول جی جیڑا بندہ اے سمجھے دا کسی دوسرے واسطے بے. میرے واسطے نہیں وہ اپنے آپ نہیں سمجھتا جن نے اپنی حقیقت پچھاانی ہے نا وہ ہر وقتی ہوئی سمجھے گا دو لکھ میرے بنیا <تصفح> پھر ہی انہیں دو لکھ تو بچنے حال طریقے اختیار کرنے سول بھی وہ آدھے دو لکھ میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا <تصفح> میرے خیال میں اقبال نے یہ نہیں سنیا ہونا کچھ شیر یہ بریماندہ کوئی شیر سنیا ہونا ہے خیر وہ بول سکا بے طوفا مصطفیٰ دے یار حضور دے صحابہ سب تو عاشق شکثر مستفا دے لیکن ہر صحابی ان ہی سی دوزخ میرے آواز سے بنے آئے! میں کوشش کروں گا ہزور کی شریعت چلا گا بچ سکاگا ورنہ نہیں بچا گا ایسا لانتی بنے فقیر فکیر ویچ رلا کے اپنے آپ کی گل کر دئی قسم خدا دی اصا دود لاک دوجے واسطے سمجھنے آپ جنتی بڑے بیٹھے جس نے اپنے آپ دا پتا کوئی نہیں وڈا میں فراؤن ہوں وہ گلا سوچ دیکھی قسم سڈے کا وڈا فران دنیا چاہے کو نہیں ہوں سمجھا جب اقل جی ہے نا مل زمیر جانا مردہ ہو پھر سمجھ رہے سارے لابھ اس بندے سے ٹا اور فرو لوگی ہی کہہ دے بن گیا تمہوں نقتے کی گل دسا ہاں کے میرے آپ فراؤن نہیں بڑھ دے سڈے ورگے بریمان فراؤن بنا گل نہیں سمجھے ہاں کی مطلب جدو اصا بن جانے عوام بن گئی دل مردہ اکل تو ہو گیا خالی رب ربدیاں نافرمانیاں گناواں کی وجہ پھر فر فراؤن نو بنا نے بھی نے نجات دے آج ہوں تو تباہ کرنا لائے. سب پٹو نو اپنا دوست بنا کے بے وقوف ہی ادب لال یاری لاگ گا نا اللہ قرآن فرما ہے رب کا قرآن سن اللہ ہے فرست خو مہ انہم کانو کامن فاسقی اللہ فرما ہے فرون نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا لیا کیا کیا آخیا تو اس قوم نے فرون کی بات مان لی کیوں ان کا منفا سکین اللہ فرماؤں وہ سن میرے حکم نو توڑ آئے میرا نو توڑ آے تے پھر جب وہ توڑیا انہیں ساڈیا حداں بن گیا بےوقوف تے بے وقوف جیڑا ڈنگر وانگو ہوں وان ڈنگر کی جہاں مرضی لگام پڑے وہ پیچھے تر پہ دسو کھوتے نو کوئی ہے پتا کہ اے میرا سجنے دے پیچھے جانا ہے مجھ گاہ وہ چھڑے مارن چھڑے پھیرن والے وہ پچھوں جا رہی ہوں بکری پھیڑ مرگر چڑے پھیرے نہ پچھے آنے کی تمیز نہیں یہ سا چب دسے قوم اے گناہوں کی وجہ سے بے وقوف بن گئے کی بن گئے بے وقوف تو پھر انہوں نے کہیں گل منی فرو معلوم ہوا فرو ساڈے رنگے بے وقوف قوم گنا رس جان والے ٹھیک کے کیڑے وانگوں ٹھیک رہ کے سکون لین والی قوم اکل تو فارغ ہو کے فرونا فروغ بنا دور تابے دار ہو تے جے حضرت موسا علیہ السلام آ کے عقل دیتی ہے تے سیانے ہوئے نے تے فرمایا رب سونے دے فرما بردار بنو سبر کرو پھر نتیجہ یہ نکلیا اس قوم سیاڑ ہتوں فلاق ہو گیا گل نہیں سمجھ لگی سیا ہالو ہوا نہ فرمانی رب نے کراؤن بنایا رب کی فرما برداری کراون نرک کرایا کیونکہ جب زمیر اور عقل زندہ ہوتا ہے تو اس وقت انسان کو پتا ہوتا ہے جی گل کردہ پیا اے دو نمبر میری گل سمجھی خدا بھی قسم پہ جنہیں مرضی سبز بال کوئی اٹھاوے جس بندے کا ضمیر زندہ ہے, ان ویخ کے پتہ لگ جانا ہے سندا اے گل دو نمبر اے دے رولا ہے ادرگی گل پہ ہے بندہ مناارفک بئی مانے جس بندے کا دل وتا آ جی ساری چیزیں جتنے لگا لگے ہوں سم لگی بندہ آتا میں اس بندے کے سر کھلے مارنے میں دوسرا آتا انسان کے سر میں جوتے نہیں مارے جاتے ایک بندہ آتا دونیں ٹھیک نے ایمان لگتا زمانے کا بے روکوف ہے کہ نہیں دونیں ٹھیک ہو سکتے ہیں ایک بندہ آتا یہ حراندہ دوسرا آتا یہ حلال دونیں گل ٹھیک ہو کیوں ایک ہی ہو ہے نزدہ میں یا حلال ہے یا ہرانا ہوا آتے دونوں ٹھیک نے سمجھ <تصفح> سمنے زمانے کا ایمان اور بے بےوقوف آدمی یہ جہاز ہے ہی نہیں اصا ہسنے جہاز ویخ کے نا ہسنے اے روڑیاں پی ہوں نے دا دربار پیا کو کتنے پیا کو کتنے پیا اسا ویخ ویخ کے نو ہسنے مینو قسم خدا دی اگر سانو نظر مل جائے تو سب تو وڈا جہال ابھی آپ سمجھا گے مولوی سمجھے گا میں واٹر جہاز پیر سمجھے گا میرے نال دا جہاز کی سمندری بی کوئی نہیں تھی سمجھو گیا سارے نال دا جہاز اصل کہیں ہوگی کہ اے اندر دا کا زمیر تقل جہا وہ سو گیا جی میں کسے کو نشا دے دو سن ہو جا جنہاں مرضی چونڈیاں سب نشتر بھی مارو تے پرواہ نہیں ہوتی انڈے ضمیر دل اندھے ہو گئے یہ پہلا عزاب خدا ہے اصل دشمن نو سجن سجن نو دشمن دین نو تباہی انگریز کی تعلیم بے دینیت نو لا دینیت بے غیرتی زمانے دی جڑی جیڑی انہوں عزت شان شوکت ترقی تصور کر کے بہ رہے ہیں یہ ہمارے اوپر پہلا عزاب خدا ہے کیا ہے پہلا آزاد خدا آج یاد رکھنا عقل اور دل کا اندھا ہو جائے دعا کر شال رب زمیر زندہ تھا پرمار آیا ہے جب زمیر جاگ پیا نا پھر یہ نہیں آکھے گا کہ در جائیے کی کریے نہ زمیر دسے گا کی کرنا ہی. دل فیصلہ کرے گا کی کرنا ہے اے ہوئی تے میرے کملی والے دا کمال سی جڑی ایمان دی دولت فرمائی ہے ایمان دی دولت وس پی حیرانی پریشانی نہیں کیوں حیران بندہ چند چاننے چا تے حیرانی پریشانی دین تو ہٹ کے وے دین مستفا دے سارے چاننی چان رہے اس اسے چلن آ پھر آخر حیران میں کدھر جا جس روشنی مل گئی ہے دین دینے مستفا دی حیرانی پریشانی دور ہو گئی دل وہ سکون چ گیا سمجھی ذرا دوسری سزا جیڑی رب کی طرف آزاد ہے دنیا چبیس بیماریاں بندیا ڈنگرچ ہر شہر کے اندر بیماری بیماری ہٹا کہ پانی دھرتی و نکلتا سننے فٹ دو سو فٹ فاصلہ طے کریے تے تھلے پانی پہ نکلتا اس پانی ووزی بیماریاں آ گئی کل میں لگتا سا آ پچھلے والے پل کے اتنے بورڈ لگا ہے صحت کی دولت کوئی واٹر لکھیا سی فلا واٹر کی بدولت ایڈیو بوتل پی روپئے ملتی ہے میں آخیا وہ پنجی روپے پاید کا پانی کبھی کفے والے بھی نہیں ویچا ہونا پانی پنجی روپئے کا می نبی پاک سکار نے فرمایا ہے کہ عام برتن دیا چیزاں جیڑیاں نے مومی نہیں روکتا ہوں اس ورتن کی آم چیز پٹھے گئے ان چیزاں نو ہاں جی لوگ مرچ ہو گئی کھان پی آم برتن دیا چیز آڈے ہو گئے یہ مسلمان ایک دوجے ڈینڈے رے سن لائے جاندے سنو، دی لے جن ان کی کوئی پرواہ اگلے نہیں سن کرتے ہوں گل کی ہے بھائی یار دو سو فٹ ہےٹھ پانی نکلے تو جراثیم وہ جراسیم سمجھے میں سوال کر پچھے صحت بحال ہو سن سڈے بابے آدم علیہ السلام دے اسلام کے نوان ہی کو نہیں ہوا دھرتی تے آپ کا سات ہتھ سی سات ہاتھ چوری باڈی شیر خدا کا زمین تے تے آیا تایا تاقت کوئی تی پینتی حج کیے نے ہندوستان چور کے بابے آدم علیہ اسلام یار میں آخیا ان بیماریاں نہ لگیاں پھر پتہ لگا بھی بیماریاں دنیا تے مہلک نے جنہوں نے جراثیم کا نام دے دیو کدی بلڈ پریشر کہہ دیو کدی شوگر کہہ دیو کدی جناب ایڈز کہہ دیو کدی جناب کینسر کہہ دیو کدی جناب کاڑا یارکان کہہ دیو جنہیں مرضی نام تھی بدلو بھیجنے والا ہی ایک ہی گیتیا کی سزا سمجھنا ہے بیماریاں لیکن یاد رکھنا بیماریاں اور ہوتی ہیں خدیس بیماریاں اور ہوتی ہیں خدیس بیماریاں اور آدیوں نے جہاں عام پھیل جان وہ خدیس بیماریاں ہوتی ہیں اور انہوں نے علاج ممکن نہیں لا علاج بیماریاں بیماریاں تو پہلوں بھی ہے سن لیکن پھوکا نال ٹر جا مٹی ٹر ج جڑی بوٹیاں دو چار لڑا کے کھانے سن یہ تر لا علاج جہاں نے یہ ترقی کا فائل رہے فصلوں لا علاج نشر لا علاج بندہ بھی لا علاج ڈنگر لا علاج بیماریاں لا علاج اور موہلے اور کو خبیس تمجا سرف جراسی ہے میں پوچھوں گا یہ جراثیم کیوں پیدا ہو گئے تے کوئی پیدا کرنے والا ہے یہاں کا بھی تو کوئی سبب ہے کہ نہیں اگر تو سمجھے یہ جراثیم اڑ کر شہ ہر چیز میں موجود ہوتے ہیں اڑ کر دوسرے کو جناب چمر جانے نے دوجے جا کے لگ جا میرے مستفا بے گلام یار صحابہ سبحان اللہ او لوگ کھول والے کٹھے باہ کے روٹی کھانے سی چیچا کٹھے بہنا جن نفرت کرنی نا لوک نے انہیں آکنا سڈے پی دول والے کٹھے بہ کے روٹی کوانی کھول والے کٹھے روٹی کھان کی برکت رال سگو شفا لب جان لب گل بماری تو یہ چبڑنی چاہیے سی وہ جہاں بیمار ہے وہ بماری جاتی رہی ایک ہی کی ہے بماری آدمی تو کیوں جانی رہی پتا اس لگا سر جب بیٹھا بخشے دینا رحمت والے بندے دینا پھر اسے نیکی کا ہوا اثر اگوں وہ بھی نیک ہو گیا ہے پچھلے تو توبہ بھی نصیب ہو گئی ہے بیماری بھی جاتی رہی ہے امراض خبیس جو ہے نا یہ اللہ کا دوسرا عذاب ہے کنواں یہ ہے یہ دنیا کتنے ہے اگلا اگلے جہان دیا سزاواں وکرین یہ دنیا دیا پہ گلیں کرنا فسادات تنازعات تیسرا عذاب فساد تھا تھا تھے پی گئے گھر میں چگڑے جھگڑے ہو گئے پتر پیو نہ رلیا کلا بیلی بےلی نہ لڑ گیا ہے گھر ایک سکون نہیں ملیا ملکی فساد شروع ہو گئے نے ملکی اختلافات شروع ہو گئے نے اس واسطے میرے آقا نے فرمایا جدو کسی کا کوئی بیلی لڑ پہ نا تو فرمایا اس کو چاہیے وہ استفار کرے اللہ تو معافی منگے کسے گناہ دی وجہ بےلی لڑے یہ میرے آسا دی حدیث کہ گناہ تیرے کول کوئی ہوا اس گناہ دی وجہ نہو ست پئی آخر اتحاد اتفاق اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے پھر وہ وٹیا فساد کی شکل چگڑے کی شکل چھجیا کوئی سڈے اندر ایسی گل ہوئی ہے لیکن اے نہ سوچیا یہ گل اج کیوں ہو گئی ہے ہوئی پرسوں نہیں ہوئی پرسوں میرا پتر فرما بردار سی اج میرے خلاف ڈاند پتی ہے وہ پتہ نہیں تو رب نو تب نئی پتر تین بلا دنیا آدھے نے اللہ رسول دے فرمان بن گئے تولاد ساری فرما بردار بن میں آیا یہ تو دنیا تے بلا دو رب سونا فرمانا جیسا کرو گے ویسا فرو گے واقع حق تلا رسول جسال اس کا حق نہیں پچھاڑیا ہوں نہ دوست حق پچھاڑے گا نہ کوئی رشتے دار حق پچھاڑے گا اور نہ کوئی پتر تے تھی حق پچھاڑ گے اے جی یہ سزا کی تیسری قسم کے تیسری سورت نے جہی ایس دنیا جی مل جائے اس واسطے جب جھگڑا ہو جائے نا مین چلہ نے توفیق دتی ہے میرے کوئی بندہ ناراض ہوگ پے دے زور رکھنا فٹ دے تک فراہ بے مانا کوئی کام ایسا ہوا ہے دی وجہ سونے تیرے گل پوا دتا پہلا تو تیرا فرما بردار سی ہوں نہ فرمان کیوں بنا پا اے سدا دی تیسری قسمیں باہمی اختلافات فسادات تسا پہ آخو دہشت گردی تسی آخو دہشت گردی جی آخو تو میں سرکار کی حدیث بھی سنا دینا حقی شور بولا آخر میں کوئی اپنی طرف ہو تھوڑا گڑی بیٹھا اے نبی پاک دی شریعت ادی نے اے کوئی اپنی رائے لال تھوڑا چلتا ہے یہ جو اصا پڑھنا انہوں بیان کرنا ہے میرے آقا نے فرمایا ولم یل کزو سلحم اتو بہم اخلو بادی اے بیم بمالم یا حکم امت ہم بے کتاب اللہ تخروفی مانز اللہ اللہ جال باس ہم بے میرے آکا نے فرمایا جب حکمران خدا کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اس وقت اللہ تبارک و تعالی یہ سزا دیتا ہے آپس میں لڑا کے مارتا ہے آیا آیا آیا جد اللہ قانون نہ رو قانون بن جان اپنی من مانی آئے اسے حضور نے فرمایا مسلمان آپس کے ہو جان گے لڑن تکھے گا دہشت گردی ہو گئی وہ دہشت گردی پہلے کیوں نہیں ہوئی اب شروع ہو گئی نبی پاک کے دور میں دہشت گردی نہیں تھی صحابہ کے دور میں نہیں تھی پچھے اصل سے امر کے دورے سے نہیں سہشت گردی ہوٹ کلوتی وجہ کی بنی وجہ تیرا سڈا عمل بنیا اسان ہر چم بڑا حکم چلائے اپنے رب کے قانون نکھ دتا بائی چلامہ اقبال فرما ہے وہ مسلمان تران تو, تو صرف اینے ای فائدہ لیا کہ اینے ہی اران تو خیر حاصل کی کہ قرآن کی سورت نال جلدی مر جانا مسلمان قرآن سے آیا سی زندگی بخش واسطے پر تیرے تو سدکے جاواں قرآن تو کی پائی سورت یاسی پڑو جلدی مر جائے جو قوم قرآن کو جلدی مارنے کے لیے استعمال کر رہی ہے یہ قرآن سے کیا زندگی حاصل کر سکتی ہے زندہ کرنے اور چھیتی مارنے استعمال کی پڑے مولی جی آ رہے جی میرے پیو کی جان نہیں تو نکلتی سورا یاسیم ذرا دبا کے پڑیا جی بی پڑی کون کرنے پری کراقی پورا قرآن آیا دی حدیث پوری سنا دینا اس حدیث تو سا میرے موضوع سارے دا خلاصہ سا سمجھ لو گے میرے سرکار نے فرمایا کم سوکھ سال شرل حضور نے فرمایا پانچ کم ایسے نے اے مہاجرین کی جماعت کدرے نہ اتر پی لاڈی پنا تاستے منگنا تو اڑ پی لمت ہر لم ہے تو سی قوم کتا جولے الا فشافی ہمکتا اون وا متی لمتکن فسد فی سرکار نے فرمایا ہو میرے امتیو جد بے حیائی بدکاری بدکاری فیلے کون دندر پھر الایا ہو جاوے سرعام لگ جائے میرے آقا نے فرمایا ہو پھر انہیں تاؤن وبا آ جاندی اور دردہ تے دردا تے بیماریاں اٹھ پی نے جیڑا بزرگ پیچھے نہیں سر آقا سرکار نے دس دتا ہے گناہ دی سزا دنیا اندر بیماریاں دی شکل چاہ گی کس گلا سزا بدکاری دی. بولو کس بھی ہوں تو سب تک لانی ہے نا ہسپتال بھی جاؤ نہ پیو بی پہ اک ملا پیا میں اکھان پیو بہت سارا پتر نمبر پہ ملا سریام سے سارا کھاتا کھلیا پھر دا. قسم خدا کی ملون کوم اس مکام بھی خدا کا خوف نہیں رہا بجائے اس کا کہ اوتے جا کے عبرت عمرت دے اتے نہ ہوا کھڑنے والی بڑھیا صرف ہوں علاج کرنے والے بندے تے پتر بھی عبرت لے کے شفا لے کے آر پی بیمار ہو کے ہے پیو جسم دا بیمار ہو کے ہے پتر دل دا بیمار ہو کیا ہے گل سمجھ نہیں لگی اشارہ سمجھا نے سیاح واسطے اشارہ کافی ہوں بلمی جن کو شام کی حال ہے بلمی میرے آقا نے فرمایا ناپ نہ آپ تو جدو گاٹا کراہ آئے گا خشک سالی آئے گی مشقت پی جان گیا سر تے بہا شدت المت ہر بندہ جتنے گا سکی نہیں گا ایمان نار درس اج اس طرح ہے کہ نہیں کوئی بندہ دسو جتر کوئی ہو سکی ہو جی جہاز وگوں پاؤڈر پی کے تو پہلے میں آخیا اکل زمین مریا پیا تو پھر تو پرواہ نہیں ہوتے آخیا گیا بہت اچھا ہوں. جی جہاز کو پوچھو تو انہیں تو کدی نہیں آخر میں بیمار ہوں اسے آخر ل جڑی مینو لگی ہے تینوں بھی نہ لگتا ہے انہیں لیکن بات کر رہا ہوں پہلا آزاد آتا ہے اقل سے دل چندے ہونے سخت مصیبت بھی پریشانیاں جتھے کوئی بیٹھا سکھی نہیں نہ ہونے کے باوجود پھر اپنے آپ جی ٹھیک پہ سمجھنے آ تو پھر سمجھ لینا اقل تمیر اندھا ہو گیا ہے اور آکا نے فرمایا پھر انہوں کے اتنے نا آپ تو گاٹ کرنے والوں کے اتنے بادشاہ سن یہ آزاد خدا جو چوتھا آزاد رب کا ظالم حکمران کا تسلط جڑا کسے دا مال جان عزت محفوظ نہیں رکھے گا حق مارے گا پھر عوام نو اپنے بچیاں دا خرچہ وکر کما پینا حکمران دا خرچہ وکھرا وکر کھڈنا پینا سو کما گے اپنا پنجا باہر بھیجنا پین کیوں جی نہیں تو پھر رہ نہیں سکتے انہوں نے رہ واسطے ضروری ہے. سارے ٹیکس ادا کرنے انہوں پھر سو جہار دندر کمانا دن ہے پہلا پانچ روپے وہ کم کردے سن جا سو آج نہیں پیا کرتا یہ جہر سلطان عذاب خدا ہے پر تصا سمجھا یہ تو ساری ترقی ہو گئی خدا کی قسم کر کے آنا فرمایا،, فرمایا،, فرمایا اگر زکات نہیں دے تو فر اللہ بارش روک دے گا تو جی فرمایا جی جانور نہ ہوں تو بارش اکا ہی نہ جانور فریاد کر دیں یا اللہ جرم دے سان کی پیاسا مارنا پھر رحم آ جانا مولہ نو جانور مہربان ہو کے بارش بھیج د اسا سمجھنے زات اس واسطے پیسے بندہ آ جا کے چیتی نہ لکھا ہوں میں فکا جافری سے تعلق رکھتا ہوں تاکہ وہ زکاتی میری گل سمجھے کہ نہیں سمجھا ہوں زکات بچاؤ واسطے کہ بی ایمان دنیا یار ایمان نال دسو جی آسان ادرو سوچی کھڑیا تو جی رب وی اویتا سوچے تو مور کی بنے گا جی تھلو اثا سوچی کھڑیا کسی طریقے انہوں رب سے راہ جان تو بچا ہی لے چنگا جی رب بھی ای سوچے کو بجائے میں اپنا سارا مال بچا لوا تو پھر کی بنے گا بہلیا پر اصا چونی چی پا کے ڈوب مر نہیں مرتے جو کھا لے کے کینات یہ نہیں سوچتا وہ پھر دیتی آسان بھائی رسا دکا بند کر دیتی بلا میل سونے واقعے دشمنوں کو یہ اہد ہوا ہے رب نالے اصل ایسے کی فرمایا جدو اہد ترو لگ گیا نا رب نئے اللہ دشمن مسلط کر دے گا دشمن یہ دشمن مسلط کھڑے تو سمجھیا فلا دشمن آ رہا ہے فلا سپر پاور حملہ کر رہی ہے لیکن اے نہ سوچیا سوچا انہ چکیا تگاہ لے کائنات نے اٹھایا ہے تیرے سزا عمل کی جدو تے نا سا ہو پھر رب سونا آدھے تا ماہدہ پورا کیا اسا تیرا مراہجہ پورا کرنا ہے تو سارے دین چلے اصا دشمن تیرے نیڑے نہیں لگ جائے گا دشمن تیرا نام ہی سنے گا کہ گبرا جائے گا قسم خدا دی میں حیران ہونا کہ ظاہری طاقت اور مال کے لحاظ سے صحابہ کرام جیسا کمزور کوئی نہیں سی لیکن کی وجہ سی دشمن ان دے نام سن کے کمبر سن لکھا لکھا کروڑا فوج جی ہوں سی نام مبارک شوڑ کے دے سن کے دہشت سن وجہ کی سی انا رب فرمایا پھر بادشاہ آن کے انہوں دے مال تبضے کر لیں گے بادشاہ جنہیں چر اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلے نہیں کرپس دیا سختی چکھا واپس دیاں سختی دیا. اے ہوں رب دے عذاب اذاب دیاں مختلف صورتاں سے جیڑیاں میں تے سامنے بیان کیتیاں پنج صورت نیکی کی توفیق نہ ملنا اے وی عذاب خدا ہے گناہ دی خدا گناہ نہو ست بندے نو نیکی دی توفیق نہیں ملتی پھر آخر کہ پاویں دبان نہ ہے بولی جی دعا کریے مینو بھی کوئی نیکی دی توفیق لب جاوے لیکن وہ نہوسط گلاوا والی جیڑی نا اور رب دے در تو محروم رکھی کڑی ہے آخر اپنے خالق کے دروازے تے نیڑے آنا یہ بھی تو رب کی مہربانی ہے وہ جیسے مثال مشہور شیخ رومی لکھ دے ہیں کہ غلام تے آقا غلام تے آقا سفر کر رہے سر مسجد آ گئی غلام آخیا آکا میں نماز پڑھ لوا नमाज पढ़ने गया अंदर देर ला दी चौखी सारी बारो उस आवाज दी उस आख तेन अंदर अंदरों बहर नहीं आता हुती जो तेन बारों अंदर नहीं आता मैनू उ अंदरों बहर नहीं पै जाना गल नहीं समझ लगी हूं जरा बार तड़िया खड़ा ना बार जोड़ा खोटा तड़िया खड़ा है वह समझद प्या कि मैं مسید کے قریب نہ جا کر میں بچا کھڑا ہوں میں تے اپنے آپ بچا ہی کھڑا میں اس نہیں گیا تے اچھا تر جانا تو, تو برا ہوتا میرے نام. لیکن اس بند بد وقت نت نہیں کہ تیرے کسے گناہ دی سزا تیرے تے تیر پیے وہ خالقالا تینوں اپنے در تے تم نہیں دے رہا خدا دی قسم کر کے آنا بندے دی فرما برداری دی دولت نصیب ہو گئی ہے <سوف> <سوف> اس بندے خالص ہمیشہ نیکی رکھنا کدی برائی والی دیا آپ ایک سداج اے آزاد خدا ہوں جہے بندے آتے نے جی سان نیکی دی توفیق نہیں ملتی بول سا دعا کرو میں یہ آخان گا دے زور رکھ دے پھر چیخ رب تینو نت تو فر کے لے کے آپ کے دروازے سے مینو قسم خدا جی جی سانو ایک بزرگ سن اللہ دے ہجو دلے اٹھ کے نماز دے ہوں سن ایک دن انہوں دی نماز رہ ایک دن نماز رہ گئے تحجی یاد نہ ہوا سکو ایک سداج آزاد خدا ہے ہوں نے جی سان نیکی توفیق نہیں ملتی مول سا دعا کرو تو دے گناہ دے. تو کہ میں انہوں نے یہ آخان گا تسل پھر اللہ دور رکھ کے گنا چیخ رب تین نت تو فر کے لے کہ آپ دروازے سے مسم خدا کی جانو ایک بزرگ سن اللہ دے ہجو دل اٹھ کے نماز پڑھتے ہوں سن ایک دن انہ کی نماز رہ گئے ایک دن نماز رہ گئے داری ہو سکی سویرے استر تے زور رکھیا تے رکھا معافی رب تو منگنی شروع کر دیتی غلامہ پوچھا ہلور کیوں فرمایا یار میں جانا سا پیا غیر عورت گزری میری ایک وار نگاہ اچانک پی گئی تو دوئی میں جان بوجھ کے تو پائی اس است پی ہے رات کو جاگ ہی نہیں ہو سکی اللہ سونے دے در تو محروم ہو گیا وہاں لیا اے ایک سزا ہے اداب ہے خدا جس سے مہربان ہوئے اس نیکی نوکی توفیق عطا کتاب فرما اس در کے قریب اپنے قریب کرتا ہے چھویں سزا ملتی ہے کلبی بے چینی دل ہر ویلے بےکراری رہنا سکون نہیں لبھنا ایک ایفیت اے کیفیت ویس وقت تقریباً سر ہر بندے درج کل کی بے چین اے دولت ملتی ہے تے کدو ملتی ہے جدو رب سونے دے فرما بردار بن جاؤ کہڑی دل دے سکون تے چین تے جدو اللہ د فرمانی کریے پھر فر دل کی رہنا ہے بے چین تے بے قرار رہنا پھر نو سکون دلک داستے کدی ڈیک لا بڑے بڑے دامے ویچ جناب میوزک ایک نمبر اس حد تک پلیس بن جانے موسیقی تے دین دا جز دین کے کین مطابق ہے اگلے دن میرے کو کسی بھیجی تقریر دے دوران وہ ساتھ چشتی یہ دس بھائی موسیقی جڑی ہے اخبار چاہیا جنہیں این دین کے مطابق ہے میں نے کہا بالکل سچ ہے موسیقی این دین کے مطابق ہے لیکن دین مستفی نہیں دین انگریز دی دین مستفی میں عبادت موسیقی سے نہیں ہوتی رب کے قرآن سے ہوتی ہے موسیقی نال عبادت ہوتی تو میرے کملی والے صحابہ کر دے خود مستفا کریم کر دے کوئی نبی رسول کرتا اور گل سمجھا نے کل بھی بے نہیں دل بے کرے تھی آکو گی جی اہ بند سکون چاہے ساری دہڑی پیڑے کم کرتے لیکن میں قسم خدا بھی کر کے آنا تے او آلہ نہیں جیڑا دل کیفیت ویخ دل کی کیفیت ہٹا کے سنو سب تو ترقی یافتہ ممالک یورپی نے نا ہوئی دنیا سمجھا ہے اب وہاں پر دل کی بے چینی کا حال دیکھیے جب تنگ ہوتے ہیں نا پھر دل لگی کرنے کے لیے اجتماعی خودکشی ہی کرتے ہیں دل لگی کرنے کے لیے اخبارات میرے کو کتابیں پڑیاں پیشہ تمہیں وکا سکنا وہ پھر سو سو پنجا پنجا منڈا کٹھا ہو جائے گا آ جا کی ہوا جی شو کر دل لگی کر کی دل لگی ساتر رسے لمکا جان گے واری گالج پائی جان گے سو سو ڈیڑھ ڈیڑھ سو دو سو بندہ ایک مر کے نام مراد خود کشی کر جانن جاوے گا کی ہے جی دل لگی ہو رہی کی ہو رہی ہے جی دی دل لگی خود کشی بندی ہے دا دی, دی, دیل دی حالت کی اس مقام تہچی ہو اوے جا خود خودکشی دی ضرورت نہیں نو نہیں پہنتی جا رب سونے دی تقدیر تے راضی ہو کے بیٹھا جی آ گئی ہے پریشانی تے سمجھے گا میرے عمل دی سزا ہے استن فراہ رکھے گا ادرو سمجھے گا تقدیر خدا دی سبب میرا عمل بنیا ہے حقیقت تے تقدیر خدا دی نظر تقدیر تے رکھے گا توبہ استغفار تے زور رکھے گا دل آپ مطمئن کہ جو رب سونے کیتا کی حق میں حقدار سینو پریشان لوڑ نہیں میں متمین رواں مصیبت بھی ٹل جاندی ہے دل بھی سکون کسے بندے میں پھرتا رہنا ہر ہر بندے بہنا ہوں مولویا نال عوام مختلف ضلع جدو بہ کے گلان پوچھ دیں نہ دل کے فرولی دن تو پھر پتا لگتا وہ ہر بندہ پھوڑا ہی بنیا پیا उही आंदो ना हालत भी चंगे कपड़े पाए ने बैन खिलोण अच्छाई है वाह वाहथरा जा बंदा है ने बैठो तो माड़ी भी उंगल लाओ ना बटन तब बाह की पूछना यार हाल ही कोई नी जे कोई फैक्ट्री आला है तो जे कोई ग्डी जिथे कोई बैठा है سمجھا ہوا ایسا نہ بھی یار کی چکر دل کیوں چی چی پیا کر دولت ہٹا لی سد کے جا مستفا یار تو جنہ کو ٹائم بھی ہوتی سی دوئے ٹائم کی نہیں سی ہوں مہینہ توا نہیں چڑھتا ہے گھر سیدے ساتھے چانگوں نے تے ویچ ایسے سکون دے کرار گیا بہن ہی کرار نسیب ہو گیا بہدیا ہی جو چڑھیا شکون مل گیا ہے اللہ دے فکیر اور کی رب کے فقیر کول کیوں دنیا روحانی تسکیل لین واسطے جانتی ہے یار آؤ چلیے اللہ کے کسی پیارے دل بہیے جی ہوں پیارے اللہ سونے کے دے ن سچے وہ ہی نہیں بہتے ہوں یہاں بہتو نا وہ اپنی پی ہوں پیرٹو اپنی پی ہوں کی جی وہ پوچھنے جی ہاتھوں کو مارا تو آخر وکر کندا وکری پی گئی نے جہ وکرے ہو گئے ہیں سات پناہ وہ لے گیا دس وہ لے گیا اسی طرح مرید بھی ونڈے کھڑے نے مکان بھی ونڈے پے جائیداد بھی ونڈیاں پہن نے وہ جی کی ہو رل بہ کے خار جو گئی کوئی نہیں جب پیر دشرے ہو گئے مرید کا کی حال ایماندا س کوئی سکون لب سکتا ہے کوئی وہ کٹھے پیالے سے بہ کے کھان والے ہوسل گل یہ شاید شادی فرما نے دس درویش ایک گدڑی اچھ سو سکتے ہیں لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں گزارا نہیں کر سکتے گل سمجھی کی مطلب دو دنیا دار کٹھے نہیں رہ سکنگے گے ویر گا جی میں ات کتے کا ہوتا ہے تو جی ہولدار تو آدر لے میری خیر تو ہی کھا لیک آپ اتحاد رہنے خدا قسم کر کے آنا اے کل بھی بے چینی بے کراری دی سزا عذاب اے جناب جی ایسا ماحول اور فضا کی وجہ ماحول فضا خراب جہی برباد ہوئی وہ تے سے سارے گناہ دی سزا دی وجہ سے ہوئی ہے آخری سزا جی آئی ہے نا ستویں قسم کی رزق دے اندر بے برکتی نہ جنا جنہ میں نہ برکت پو کی مطلب نہ رسک خیر آئے گی جنا کھاگ گا بیماریاں ودن بے بےچینیاں ودن گیا اور پھر جی ہو گا ہوا چوکھا کام کرے گا تھوڑا نہو ست شرط کا پہلو زیادہ آ جانا ہے اے سارے اندر رسک اندر بے برکتی میں اے لوگ سارے گل کرتے آتے یار پہلا ایک بندہ کما تبر پورا کھانا سی ہوں پیو بکرا کما ہے ماں بکری کما دی ہے بہن وکری کما دی ہے تھی وکری کما دی ہے پتر وکر کما ہے سارا ٹبر کمان یار پوری فی بھی نہیں پی ایمان دسو ای میری گل تل لگتی ہے کہ نہیں لگتی جنیا گلیں کی جنیا سزاو دسیا چھو ایک سزا ایسی ہے جی سڈے دائی جائے پورا نگ ہے نا کہ نہیں نگ پورے نے نا تو پھر شکر کرو سارے نگ سڈے امر نے اور سانو کی چاہیے رب سونے کے آزاد سجاوا دے ستے کی اٹھ کی نو دس نگ سارے, سارے سارے سارے اندر نے اللہ کی مہربانی سارے نگ لیکھے آپ فکر کی لوڑ کہ بلیا اللہ دیا نہ فرمانیاں سات سو کبیرا گنا ہے ایک ہے کبیرہ گناہ ایک ہے سگیرا کی کبی گنا جا ایک بھی بندہ کرے تو فاصر فاجر ہو جائے وہ کن نے کل حدیث کتابوں جو کچھ آیا کبیرہ گناہ نے سات سو ہوں ت ست سو کبیرا گنا کیوں کوئی یہاں میٹرک پاس ہے کوئی بیس ہے کوئی ایم اے پاس ہے تو سات سو کبیرا گنا پتا کوئی نہیں پتا ہے سات سو کبیرا گنا پتا ہے سات سو روزانہ کرنے ہالے آسان روزانہ سات سو کرنے نگ پورے رکھے سارے سات سو قبیلا مگر پتا نہیں کر رہے پہ اور انہوں جائز یا عبادت یا ترقی سمجھ کے کرنا سات سو کبیرہ گناہ جس کو پوچھو علم حاصل کرنے کے لیے چین جاؤ ہوں چین والے تینوں سات سو قبیلہ گنا دس گے یا سات سو قبیلہ گنا کرا گے گل سمجھ لگی وہ دسنے سے تینوں بیماری سی نبی پاک سرکار نے جنا دسنے سن ایک کوڑ وہ علم تے سڈے واسطے بن گیا شجر مملوہ مملوا اصل بابے آدم اسلام اللہ تعالیٰ نے اسے درخت روکیا روکا نظریہ بن گیا دین پاسے دین پاسے ہردارے پاس نہ حاصل چین جانا پڑے چین پہنچو ہوں جد پہنچیا چین تیری وج گئی ہے بین جاندار رہا تیرے ہاتھوں دین اے اور چین کو تین لبنا ہے لبنا پر بئی مان جڑے بن جان دا ضمیر مر جو گیا گل تو پہلا سزا جب تو میں دس چکا نا اکل سے ضمیر اندھا جو ہو گیا ہوں سانو نبی پاک دا فرمان بھی پٹھا لا کیا ہے ضمیر جو اندھا ہے. ہزور ر ہزور حیس راہ سرکار دین دا و درکار کافرانے یا اپنے مسلمان والا تے چین جا کافران کا مسلمانوں دا ہے تے پھر چنگے نبی سان ٹکرے نے جڑے آپ تو دور کر کے آخرے چین جائے آ بس سونے آ. نبی تے کوشش کرتے سن تیرے کریب ہوئیے تو سانوا میں چین جاؤ تیرے کو دور ہوئیے جب ملتا ہے تاری روانہ میں تے ہمیشہ اے ہوئی سبق دیتا ہے جو خبردار جب فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات تو سنن واسطے گئے میرے آکا دیا سفت حضور سرکار نے آن کے بیٹھے تے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور شفتہ سناونیاں شروع کر دیڑا دیا سن کے آیا حضور سرکار دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا فرمایا ہوا مر پتہ نہیں اگر موسا ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے تو میرا گل چن روشن ملت دے رہا ایڈی روشن صاف شفاف شریعت دے چکیا وا تھی باہر ہالے جاتے ہے جی اللہ نے میرے قرآن چ نہیں رکھی اہ برکت سی حضرت فاروق آزم نے جب اسکندریہ کا فتح فرمایا اتے بڑے بڑے یونانی فلسفیا دیا کتاباں سن حضرت امیر عمر نے فرمایا سب کو جلا دو پوچھا گیا کیوں جلائیے ان کتاب قیمتی فرمایا ہمیں اللہ کا ایک قرآن ہی کافی ہے کسی اور کتاب کی ضرورت نہیں جدو دی ایک قوم دوسری کتاباں پہنچی ہے ادوں کی تو برباد ہوئی میرے نبی دے یارا نے صرف قرآن کا دا دمن فڑیا گا لے وی اونا دا اقل تے زمیر زندہ سی اللہ کی نہ فرمانی اقل زمی مردہ نہیں ہوا اندھا نہیں بنیا اس واسطے انہوں لوگ سمجھیا اسان جو بھی لینا ہے سب کچھ رب دے دان تو میرے دوست اے سزاوا نے اللہ دے عذاب نے سات سو کبیلا گناوں کو جاننا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض عن ہے اے فرض اصا کوئی پورا نہیں کیتا انگریزی فرض سارے پورے کی دکھ رہے ہیں بی اے بھی کول ہے میٹرک بھی کول ہے خدا دے ایک فرض دا پتا کوئی نہیں جت رب جانتا ہے پیا اس قیامت والے دن سوٹے بخر فہرنے نے اس جہان چاہی وقری کرنی ہے وہ سزاوا شکل کو جن مرضی دفاع کر جن مرضی بچاؤ کر تین کوئی سورت نہیں بچا سکتی لکھ پانی بوتل لاؤ پی کوئی پانی تین سی دے سکتا رحمت ملے گی تو رحمت امی دو ایسا دیکھو لکل ہوتی اس بوتل نو پار چھٹ دے جڑی پنجی روپئے کی پانی بھی پیمک بھی آ کے جراثیم سے پانی کی سودا پانی جراثیم تک آ گئے جس قوم کا پانی خدا کے عذاب سے محفوظ نہیں رہ سکا اس قوم کی باقی خوراک کیا محفوظ ہو جنوب ویکو چیشتی دم کری یار میرے پتری ہوئی ہےڑا پتہ لگے تن ترکی دیتی oh yeah. میرے رب دے قرآن دا اجاز ہے نا مڑ کی مہربان ہزور کی گریب مت رحمت جو کردہ oh yeah. ان سونے پتا ہے جو سارے ہوں بھی ہزار لاونے والے کتنا بچارے لیکن یہ ہے جب آزاد آ ہلور نے فرمایا پھر اسے نیک بد سارے سداج مبتلا ہو جاتے ہیں لیکن کیا مت کے روز جب اٹھیں گے تو پھر اپنے اپنے عمل کے مطابق اٹھ گئے اتنے پھر بیماریاں نیکوں بھی پی جا بندہ نک پا رہا ہے نا ان بیماریاں کیونکہ ماہور سارا پھر ہاں جہاں بندہ انہیں بیماریا کے خلاف جہاد اتریا ہوا نا اللہ پھر انہوں ماحول رکھ لے جراب رب سونے کی مہربانی گریب امت پتری والے چٹکی مار کے خدا کے کلام کی ایک دعایا تو پڑھ کے دم کریے پتری ریت ہو کے باہر آ جائے یہ مڑ رب سونے لے عجیب قلم تحمش امت جہا گریبان کر باقی کی گل یہ لیا ایمان نار دش اچھا وہی بوتل جہی ہے نا جیڑی بوتل پانی دے آدے سے صاف ہے اس پر تین جراثیم ہوتے ہیں بڑے بڑے تو ویسا وہ غور نہیں کیتا ایک بندہ کھلوتا ہوتا نچتا ایک نال بڑھی اور ایک نال شتونگڑا پتر اس بوتل واٹر کی جو بوتل ہے نا واٹر کی اس پر ذرا غور سے دیکھنا یہ تین فوٹو نظر آئیں گے تینے نصدے ہو گے پیوں بھی نصدے ہاں ہاں ہاں سبحان میں کہتا ہوں دنیا سے سب سے دنیا میں سب سے بڑا ونتی جراثیم وہی پیوں ہے جو ناچ رہا ایماندار کا چلو پیوں کنجر ہوئے گا تو پیچھوں اولاد کی بنے گی ہوں شتونگڑا ایڈا سارا نام مراد کافر جو سبق دینا اسی گل کا ہوا لانتی ہے پتا ہی کوئی نچنا ہے کھانا ہگنا تیسری شاید پتا ہی کوئی ہاں روڑیاں پری آؤ تو فلش پری آؤ فلش نے تو یہاں کی مہربانی فلشان کی کیا ساڈا سارا کھا پیتا پچائی کھڑے نے یہ فلشان کا حوصلہ خدا بھی دی مہربانی کہ سادہ مال گودام کوئی شٹیم روسٹ کوڑمے کوئی فلا نہیں فلا سابے پچائی کھڑے میں کی رہ گیا سابے بد بخت ہو سب نال کا بھی کچھ زمانے بد بخت ہونا کہ جس انسان کی زندگی کا مقصود جلد رہ گیا ہے کھاؤ پیو مر جاؤ انسان کی زندگی کا مقصود رب کی مارفت حاصل کرنا ہے لے کے تعنات پچھاڑنا رب سونے راضی کر کے دنیا تو جانا ہے انسانوں کی طرح دھرتی پر رہنا ہے جنہوں نے یہ پتا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور اقبال فرماتے فرما گرجا بھی اس دنیا میں نے باز بھی اس دنیا چنے پر گرج کسی ہوکام تاز کسی ہوکام تشال دیتی ہے اقبال نے مومن تے کافر دی کافر گرج ہر ویل دنیا مردار سے منہ ماردا رہے گا بتخ وی بتخ ایک ہنس پرندہ ہنس پرندہ جڑا سچے موتی آدھے ہے جی اتو لنگ جاوے وہ بادشاہ بن جانا ایک پرندہ ہے بطخ بتخا کی کام ہے جتنے ویخو انہیں نالیے سے منہ رکھنا ہے یہ ترقی یافتہ ہے جس کا ہمیشہ رخ کس کی طرف ہے تیل کی طرف وہ اپنا تیل آنا وہ لڑتا ہے تو تیل کے لیے مرتا ہے تو لڑ لڑ کے پناہ ہزار فوجی کا تیل نکل گیا میرے آکا فرمان دلائل نبوت حدیث کتاب پڑھ رہا سا میرے سرکار دے یار گئے ہلو پہاڑوں کے نال گزرا سونا چاندی دیا کانا پہ سن زخی ہوں سونا میرے آکا کا فرمایا میرے آکا نے فرمایا یہ زخائر نکلیں گے زمین سے ان پر جانے والے بدترین لوگ ہوں گے تو ہو سمجھنا ایویں پتھر بنی کڑے سن پیٹ کے اوپر پتھر بنی کھڑے سن میرے آقا انامدار کی نگاہ مبارک چھپی رہی ہے سونا مستفا پتا سی اے نکل پہ کنجر اتر رہ جان گیا یہ اگائے تور جان سمجھ لگی میرے آقا ہوئے جو رحمت تے دینا ایس لال امی انہیں اس دے اتنے نہ لڑ اے قربان کر اپنے مسلمان دوسرا جا دے خیرے تو کر دے تو بسر کر میں پاک پڑھ رہا سا وہ ویخو مسلمان یہ گلا ساریا اقلتے زمیر دے زندہ آن دیا آزاد خدا مبتلا جو ہو گیا میرے آکا علیہ السلام دار ایک شخص دی دعوت پکائی مولا علی نے کنے دعوت پکائی نا سا پاک نے ارد کی تھی علی نبی پاک سرکار بھی بلا لو تاکہ سڈے کھانے تے شریک ہو جائے جدو محبوب خدا تشریف لے آئے نا علی دے گھر دروازے تے قدم رکھیا ہے رکھا نکل ہے ایک پردا تانیا کھڑا سی فلانی چادر زیب سی نت سنگار واسطے جیسے ارسا لٹکانیا شیٹا پردا شیٹ بیج شیٹ فلانی شیٹ وہ شیٹ لٹکی کھڑی سی تو انہیں اس ویلے ہے کو نہیں سن ارج ہی سارا کچھ ہے لٹکی سی میرے آقا اے نامدار امامدار قدم پشا ہٹا لیا واپس جان لگ پہ اما پاک فرمایا نے سیدہ پاک مولا علی نو جاؤ پتا تے کرو حضور پشا کی تر گئے گل کی ہوئی ہے ناراضگی کہڑی شہ سے آ گئی حضور واپس آئے فرمایا علی تیرے گھر کی نکڑ کپڑا فلا تاریا کھڑا سی جا گھر سجا خراب ہوئے محمد داخل نہیں ہوتا سن بد بدبخت قوم ہے نک بڑھ کے بناوٹی نک کے ترقی کی بھٹا ایمان ل مستفا پاک نے او نفرت کی کہ گھار نو زیب و زینت نال نہ نا سجا ایتھے سجا لگ پیا پھر اصل گھر تینوں بھول جانا سدکے جا جس گھر سادہ رکھا انہیں قبر اپنی روشن کر لئیے انہیں قبر سجا لئیے جنا ایتھے نو سجائے قبر شہر کوٹڑی وچ مر کے برباد ہو گئے نہیں صدقے جاوا سرکار نے فرمایا لاجم بگی راجولن یاد کھولا بےتن مزب کا فرمایا کسی آدمی کو یہ نہیں مناسب کہ ایسے گھر میں داخل ہو جو گھر مزین ہو حسین بنایا ہوا ہو نبی پاک سرکار کا فرمان ہے جس بندے نے عمارت ضرورت تو ود چابڑی ہے نا ضرورت تو ود قیامت والے دن اللہ فرمائے گا اس عمارت نل چا کے میدان ماشا نس ہوئے درکی اسی واسطے جدو بےیا کوٹھی گل چا کے تو نسنا پیا نہ تو پھر پتے لگنے نہیں ایمان نال دس مار کے جانا ہے کہ نہیں جانا نہیں اصا کتے جانا ہے اصل تو جانا لندن مار کے کتنے جانا ہاں ہم تو لندن کی طرف جا رہے ہیں سیاح دانوں کا منہ چکی بلے ہر فصل پکی آئی ہر فصل اگتی ہے پکتی ہے کٹی رب کا قانون آئی تھی ایک فصل ہاں کدی اگدیا کدی پک جانے جمانی تیار باہر آ گئی کدی فر کٹیچن واری آ گئی جب چیٹے آن لگ پہ اس لیے کٹیچ گئی کئی پھر اگدی اگتی کٹی جی جانی چٹی جی بڑھےپے چٹی جاتی ہے فصل تو ضرور کٹی چنی ہے اندر اے سات آزاد خدا دے ستے, دے ستے پورے دے اگلے عذاب رب دے وکرے دے دعا کرو اللہ لا شریک مولا صدقہ مدینے دے تاج دا سانو اپنی فرما برداری دولت کے اس روحنی ایک کی خان محمد حاصل کریں کھچی تو فون نمبر صفر تین سو ایک چوہتر پچونجا نو سو مفتی محمد فضل احمد چیٹی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں اقبال فرماندہ بندہ مارا ماں پر میرے بڑے بڑے سردار رئیس حسد کر دینے کیوں حسد کر دینے میں فقرا غیرت مند فکیر بغیرت نہیں غیرت مند فکیر جگہ ہمیشہ عزت ہوتی جذہ بے ہوئے میات کی روز ضلت کی زندگی نالو عزت کی بہت چنگی سوچ رہا وہ ہمیشہ عزت ہوتی ہمیشہ عزت ہوں اللہ بندے سمجھ نہیں لگی تو خیر پڑی کھڑا میں سنیا ہونا دسان کہا اقبال نے شیخ حرم سے اقبال اتے اقبال تو مراد سکولی سکولی پہ آخر ہے مولوی صاحب نو مول صاحبہ کہا اقبال نے شہ خرم مسجد سو گیا مسجد سو گئے ہو مول بھیری تھی وہ مول ساحب سے ستا پیا اگوں مسجد دیواراں جواب جب ہے مولوی جواب نہیں دیتا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 ندا مسجد کی دیواروں سے آئی فرنگی بت میں کھو گیا گسجد دیا دیوار جب دقبال سکولی ن سکولی نو مسجد کیا کیا شرم کرسجدی اگریزوں کے بتخانے میں کون کھب گیا ہے دلیا تینوں شرم نہیں دی وہ ستا بھی تے اللہ دکھے ستا اے تو خوب گیا ہے تو تے کافر دے دت خانے چوب گیا ہے کی مطلب دی فکر چھڈ دیتی ہے تٹو کافی رو خلوتا سمجھ لگی کلندر کڑے وے کون ہنگ مہائے آرد کہ ہے مرد مسلمان کا لہو سرد اللہ اقبال فرمان پر آرجو جڑیا سابا گراہ مرسن ماما مرسن ولی سن بزرگ این سن سوفیا ان سن مومنا ارسن اج وہ سردو گئی وہ انگامے ان آردو دردو گئے نے وہ مک گئے نے وہ آردو کسی کے سینے چاہیے ہی نہیں کیوں مرتے مسلمان دلو ٹھنڈا ہو گیا بغیرت ہو گیا کر کے ہیں پھر کہ بتوں کو میری لا دی مبارک ہاں کہ میں لا دین بن گیا سکولیا بن گیا بے دین دین دا دشمن منکر بن گیا بوت مبارک ہوبارک ہوئے کل میں مبارک میں بے دین دین منکر ہو گیا وا کافر ہو گیا بتانا آکھو مبارک ہوے مسلا ٹوٹ کے تیرے لگ گیا کو میری لا دینی مبارک کیوں جاتی اگ جی تھی سرد ہو گئی کرتے کر اندر ٹھنڈا ہے تلے کا کل بےمان بن کے بال لگیا آ کے ہوں جدو اللہ اگ ہی ختم ہو گئی اندر ہوں مسلا کر کے وہ مبارک دے, دے مبارکباد دسلا تیرے لگ لگیا ہے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 تو کس کلی کو مسلمان سمجھتا ہے اس کی یاری خدا سے ٹوٹ گئی بتوں کے ساتھ جوڑ گئی تو سمجھنے لگی ارے بھائی جا کے بندے اور بندے آگے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 تو ہے باریک فطرت کا حجاب اتنا نمایاں ہے فرشتوں کے تبسم تبس ہائے پنہانی ہے یہ دنیا دعوت دیدار ہے فرزند آدم کو کہ ہر مستور کو بخشا گیا ہے ذوق ہریانی یہی فرزند آدم ہے کہ جس کے اشک خونی سے کیا ہے حضرت یزدان دریاؤں کو طوفانی فلک کو کیا خبر کے یہ خاکداں فلک کو کیا خبر یہ خاکداں کس کا نشیمن ہے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 یہ حیات الصحابہ کے اندر ہے یوسف کادیلوی بغیرت نے نقل کیا ہے محد ابن رستا کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے چلو جی اور کم جی پٹانا کو کر دیا محمد یورپ سے ایک خط آیا اللہ کے پاس تو اللہ نے اس کا جواب دیا ہم ہم خوگرے محسوس ہیں ساحل کے خریدار ہم جنے صرف محسوسات نو جاننے جو دکھتا ہے سانو یہ جاننے تو کنارے ناننے دریا دتا جانا ایک بہرے پرا شوب پر اسرار ہے رومی تو شیخ رومی جو ہے وہ ایک پر اسرار سمندر ہے تو, تو بھی ہے اسی قافلہ شوق میں اقبال اے اقبال اس عشق کے قافلے چ جس مولا رومی نے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 آسر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چراغ رہے احرار ہے رومی آ دس اقبال اللہ اقبال اے دس کہتے نے اللہ شیخ رومی جڑے سن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 یہ جو غلام نے نفس بنے پے نے دلیل خوار کے دل غلام بنے پہنے نے کیوں بنے پیا زمانہ دس کوئی اللہ مولا روم نے پیغام دتا ہے زمانے واس کہ نہیں اللہ جواب دے نا پہ کی؟ جواب پہ ملتا ہے اور مولا روم کی کتاب سے جواب مل رہا ہے فارسی میں آپ فرماندے <تصال> خرد جو ہم چونکر آہ نا درخت چر ار ہر کے کام شبد ہر ہر کے نورے حق خورد خور آ شبت گلنگر فرما دے مارا روم جواب دواب د او بےلیا گا جا پٹھے مادی خوراک یہاں تو بچنا چاہیے اے, اے کی کر جی ختن دے علاقے د حرن دے پھول ہے, تے کستوری دی جاندی ہے مرے جے تو تما دے ادھر لگے گا فرمایا کی کرے گا جاؤ پٹھے کھان والے قربان ہو جاندے نے اللہ دا نور دین کھانا نو قرآن ہو جاندے اے اے اے کیا مطلب اس زمانے نو دس دے ہوئے زمانے تنتی زمانے والے آ تگ پیا مادھی خوراک پیچھے برائلر دچھے فلانی بس کھان پی تینوں ہوش ہے سوش جانور چھری تھلے دی چھری تھلے آ کے مر جائے گا زلیل ہو جائے گا برباد ہو غلام بن کے برباد ہو جائے گا تق دور کھا دی چل روحانیت کی تربیت کر مادیت تو جنہ بچے ان اللہ قرآن بنتا جاوے گا قربان نہ ہو قرآن ہونا کہنا باید خوردو جو ہم چوں خران باہوانا چر ارغوان چری دا ہمارے چر آنا آہوان آہو ہرن آہان ہرن ہرنوں کو کہتے ہیں ہرنوں کی طرح ارگوان ختن کے علاقے میں چر کیوں ہر کے کا ہو جد قربان شوبت ہر کے نورے حق خورد خو گر محسوس ہے ساحل کے خریدار ایک بہار پورا شوب پورا سرار ہے رومی تو بھی ہے اسی کا شوق میں اقبال جس کا فلاع شوق کا سالارومی اس اصر کو بھی اس نے اس اصر کو بھی اس نے دیا ہے کوئی پیغام کہتے ہیں چرا رہے احرار ہے رومی आग इस आग इस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 اقبال مولا مولیروم کی مصنوی کے دو شیر چن کر یورپ والوں کو اپنے جواب لکھ دیا معلوم ہوئے اقبال تو اقبال ہے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 کہ نبایت خورد جو ہم جو خران گھاس نہیں کھانا چاہیے نبایت خورد گھاس نہیں کھانا چاہیے اور جو نہیں کھانے چاہیے ہم چوکھرا کھوتے ہیں مانگوں ہوا نا چر आ, آ, ہرنو کی طرح خطن علاقہ ہے جس کے جس کے حرن کے جو نافے ہوتے ہیں نافے اسدر مشک ہوتا ہے کستوری جڑا اس وقت تقریباً تقریباً چھ جی چودہ ہزار روپئے ماشا ہے پتا نہیں کہ تولا چالیس تی چالیس روپے کا نیچو خون کٹھا ہوں گے ہوتن کے علاقے کا ہرن ہوتا ہے اس کے نافق کے اندر اس کی دنیا میں مل مل مل نافق مل کے اندر, مل اندر مل ہے اس کا خون جمع ہوتا ہے سمان سمان کیا جمع ہوتا ہے وہ باقی ہرنوں کی طرح ہر چیز کو منہ نہیں مارتا وہ صرف ارغواں کھاتا ہے اللہ جلیا ہی ہر شہر منہ نہ مار تمہیں اللہ آتا بس اللہ تعالی دور دی کی دی تلب رکھتے توجہ رکھتے دیتے گزارا کرتے پھر قربان ہوگی نی ترآن بنے لگی پیروں کے نام اللہ, اللہ کا پیغام پنجاب کے پیر اقبال فرماتے ہیں حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر آل اللہ, اللہ, اللہ, اللہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے ہے زیر فلک متلائے انوار اس خاک کے ذروں سے ہے پھر سر هون لاہور لوانا سر آج زانا فریاد ہے خالق کائنات جلا وعلا دی بارگاہ بے کسپنا